بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کی حالت اظہار آج کل ہندوستان سے بڑی گرم خبریں آ رہی ہیں وہاں کے متعصب انتہا پسند ہندو تنظیمیں وی ایچ پی وشوا ہندو پریشد آر ایس ایس راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور بجرنگ دل اسی سال مارچ کے مہینے میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر رام جنم بھومی بنانے کی تحریک چلا رہی ہے ملک کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی بنیادی طور پر آر ایس ایس کے نکر پوش پرچارک مبلک ہیں جبکہ ملک کے وزیر داخلہ لال کرشن ایڈوانی اسی تنظیم کے ایک نظریاتی لیڈر ہیں حکومت میں شامل دیگر کئی اہم مضرہ ماضی میں مذہبی قتل و غارت کے باقاعدہ مجرم رہ چکے ہیں مثال کے طور پر عما بھارتی اور مرلی منوہر جوشی کے نام ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے جا سکتے ہیں مسلمانوں پر شدید قسم کے تحریری حملے کرنے والے ارون شوری بھی ملک کے وفاقی وزیر ہیں چند دن پہلے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کا عذر کر کے اٹل بہاری واجپئی نے وشوا ہندو پریشت سے درخواست کی تھی کہ وہ فی الحال مندر کی تعمیر کے معاملے کو نہ اٹھائے مگر آر ایس ایس اور وی ایچ پی کے مرکزی لیڈروں اشوک سنگھل اور رجو بھیا نے نہایت حقارت کے ساتھ اس درخواست کو مسترد کر دیا آج کی خبروں کے مطابق متعصب تنظیموں کا ایک بڑا وفد لکھنؤ سے دیری کی طرف مارچ کرنے والا ہے اس جلوس نما وفد میں ملک کے نمبر سادھو شامل ہیں فی یہ مارچ ایودھیا سے پولیس کا پہرا ہٹانے کی شرط لے کر ایودھیا میں قانون ہاتھ میں لینے کی دھمکیاں دے رہا ہے یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں دینی طبقوں کو مال مویشی کی طرح ذلت سے ہنکایا جا رہا ہے تاریخی تقریروں میں وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جسے اخلاق کی کسی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا مساجد اور مدارس پولیس کے وحشانہ چھاپوں کی زد میں ہیں علماء اور خطباء پابہ زنجیر ہیں ہزاروں افراد خوف دہشت اور بے یقینی کے ماحول میں چھپتے پھر رہے ہیں داڑھی اور دیگر معتر سنتیں بوٹوں کی زد میں ہیں اور دین کی بات کرنا سب سے بڑا جرم ہے ملک کی ترقی کو دین سے بیزاری اور معیشت کو مذہبی جماعتوں کے خاتمے سے مشروط بتایا جا رہا ہے امریکہ بھارت برطانیہ اور دیگر ممالک پاکستان کے حکمرانوں کو ان تاریخی کارناموں پر داد تحسین دے رہے ہیں کشمیر میں روزانہ ایک درجن سے زائد مجاہدین خاک و خون میں تڑپتے ہیں جبکہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ اس شخص کو بنایا گیا ہے جو انڈین آرمی کی طرح مجاہدین پر گولیاں تو نہیں برسا سکتا البتہ گالیاں برسانے میں کسی طرح بخل نہیں کرتا بھارت ہو یا افغانستان اسرائیل ہو یا پاکستان ہر جگہ اسلام کی بات کرنا جرم اور دین پر عمل کرنے والا مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے اے آسمان تو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور زمین تو بھی یہ سب کچھ یاد کر رہی ہے مگر تم دونوں بھی مظلوم مسلمانوں کی طرح بے بس ہو مگر رب عظیم آسمان و زمین کا مالک اور مسلمانوں کا مولا قادر بھی ہے اور مقتدر بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے